وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل موضثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعل الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ذل وغواه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 وحد من ونفق ہی ونفس بسم اللہ کل حلین اللہ اس آیتِ مبارکہ میں اللہ رب ربرعزت نے اہل علم کا مرتبہ اور مقام واضح کیا ہے اور ایک سوالیہ انداز میں استفامی انداز میں فرمایا کل حل یستینۂمون و لدین اللہ کہہ دیجیے کیا کہ وہ لوگ جو صاحب علم ہیں اور وہ لوگ جو بے علم ہیں برابر ہو سکتے ہیں یہ استفامی انداز ہے سوالیہ انداز ہے جو انکار کے معنی میں ہے اور یہ بیان کا ایک مبالغہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ قتل برابر نہیں ہو سکتے جو لوگ بے علم ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے کسی بھی رتبے پر فائز ہوں وقت کے حاکم ہوں گورنر ہوں یا بڑے سے بڑے تاجر ہوں وہ اہل علم کی خواہ کے پا کے برابر بھی نہیں ہو سکتے بے علم اور اہل علم علم میں برابری کی کوئی صورت نہیں ہے بلکہ یہ طبقہ اہل علم کا دنیا کے تمام طبقات سے منفرد ہے ممتاز ہے اور دنیا کا کوئی طبقہ ان کی برابری نہیں کر سکتا کیونکہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اقار و عزت جس شخص کے ظاہر و والدین کو اپنے نور سے منور فرما دے تو کوئی شخص ان کی برابری کو نہیں پہنچ سکتا اللہ رب العزت کی معرفت اور اس دین کی معرفت جس کو حاصل ہو جائے وہ یقیناً ایک امتیازی مقام کا حامل ہے اور وہ شخص ان کی برابری نہیں کر پاتا جو اس علم و معرفت سے محروم ہے کیونکہ اصل چیز علم و معرفت ہے جس کے ذریعے انسان اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے اور یہاں علم سے مراد بھی وہ علم ہے جو آخرت کی تیاری میں مددگار ساتھ اور یہ دین کا علم ہے دنیا کا علم علم نہیں ہوتا وہ محض وقتی فائدے کی کچھ صنعتیں ہیں یا وقتی فائدے کے کچھ فنون ہیں علم ایک ہی چیز کا نام ہے اور وہ دین کا علم ہے وہ علم ہے جو انسان کے دل کو اپنے خالق اور مالک کی خشیت سے بھر دے اور وہ علم ہے جو انسان کے اندر فکر آخرت پیدا کرے اور وہ علم ہے جو انسان کو صحیح معنی میں معاد اور آخرت کا سالق اور راہی بنا دے تو اسی معنی میں اسی تناظر میں فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس یہ علم ہے کوئی طبقہ ان کی برابری نہیں کر سکتا اسی لیے اہل علم کا علماء کا اٹھ جانا سے علامات قیامت میں شمار کیا گیا ہے رسول کریم سر وسلم کا فرمان ہے یرفع العلم یفش الجہد قیامت سے قبل علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی علم کیسے اٹھایا جائے گا فرمایا کہ انواح لاقب الرم انتظار صدور الرجال اللہ رب العزت علم کو علماء کے سینوں سے محب نہیں فرمائے گا کہ علما کو علم دے کر چھین لے یا ان کو بھلا دے یہ علم کے اٹھ جانے کی شکل نہیں ہے بلکہ بقبد اللہ ماں ہمارے برزت اولاما کو اٹھا کر علم کو اٹھائے گا رفتہ رفتہ علماء اٹھتے جائیں گے اور جو علم ان کے ساتھ ہوگا اسے ساتھ ہی لے کر تبر میں پہنچ جائیں گے یوں جو حالت پھیل جائے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا اور اس کے بعد پھر سب سے بڑی ہالناکی اور زلزلہ یعنی قیامت کے قائم ہونے کا انتظار ہوگا لادگو مسائد اللہ شہور نہیں قائم ہوگی مگر برے انسانوں پر الا لات من الناس قیامت نہیں قائم ہوگی مگر ان لوگوں پر جو انتہائی ردی قسم کے لوگ ہوں گے انتہائی فضول لاتغ لا الارض اللہ اللہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کی پشت پر اللہ تعالی کی توحید کا چرچہ ہے اور لوگ توحید کے فہم کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو قیامت قائم ہوگی جب علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی حتی اذا لم کے عالم حتہ کہ اقار و عزت جب کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا اور سب کو اٹھا لے گا تو اتخذ خطرناک اور حسن تو پھر لوگ جاہلوں کے سکر ہو جائیں گے اور جوحال کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیں گے ان کی باتوں پر ان کے فتووں پر عمل کریں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہی کے دلدل میں پھینک دیں گے اور یہ قیامت کے قائم ہونے کی ایک علامت یقیناً علماء کا موجود ہونا یہ اس دنیا کے تحفظ اور اس دنیا کے بقا کی ضمانت اور علماء کا اٹھ جانا یہ دنیا کی ہلاکت اور تباہی کی علامت لہذا یہ علم کا سلسلہ جاری اور قائم رہنا چاہیے اپنی اپنی بساط کے مطابق یہ دینی مدارس علماء اور طلبہ سے ہمیشہ معمور ہونے چاہیے آباد ہونے چاہیے یقیناً ان کا وجود دنیا کی بقا کی ضمانت اور علم کا راستہ ابیم الشان راستہ ہے اور علما کا چلا جانا یہ دنیا کی بربادی کی علامت یہ مہینہ خاص طور پہ جماعت کے لیے رنجو علم کا باعث تھا دو عظیم شخصیتیں داغ مفارکت دے گئیں ایک شیخ الحدیث حافظ عبد الحمید اظہر رحمہ اللہ اسلام آباد میں اور دوسرے کل ہی عبادت بلکہ پرسوں کی شیخ شہاب الدین اظہر جو آزاد جموں کشمیر کے جماعت کے امیر تھے وہ بھی انتظار فرما گئے فائن فا راجن یقیناً یہ ایک المیا ہے اور جماعت کے لیے رنجو اندوہ کا باعث ہے علم کا اٹھ جانا اور اما کا چلے جانا یہ امت کی ہلاکت کی علامت ہوتا ہے کسی نے سعید میں جوبیر سے پوچھا ما علامت و الناس ناس کہ قوموں کی ہلاکت کب ہوتی ہے فرما کہ اذا عالم ہوں جب ان کا عالم فوت ہو جائے ویسے تو قومیں زلزلے آتے ہیں اور تباہ ہو جاتی ہے طوفان آتے ہیں اور ہلاک ہو جاتی ہے مگر وہ ہلاکت نقصان دہ نہیں ہو سکتا ہے اس ہلاکت حلاق, کے نتیجے میں انسان شہادت کی موت پہ سرفراز ہو جائے تو بدن کی ہلاکت ہلاکت نہیں ہے ایک وقت آنا ہے جسم پر موت تاری ہونی اور دنیا سے جانا ہے لیکن ہلاکت تو اس روح کی ہلاکت ہے انسان کی روحانیت بیمار پڑ جائے اور مردہ ہو جائے وہ حقیقی ہلاکت ہے علمائے کرام جو ہیں وہ روحانی معالج ہوتے ہیں روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں روحانی طبیب ہوتے ہیں جو امت کا روحانی علاج کرتے ہیں ان کو عقیدے کا فہم دیتے ہیں نبی رسط والسلام کی سنت ان کے سامنے اجاگر کرتے ہیں قرآن با آیات بینات پڑھ کر ان کا تذکیہ کرتے ہیں تو ان کا وجود اور حقیقت اس امت کی بقا ہے اور ان کا دنیا سے چلے جانا اس امت کی ہلاکت ابن قیم رحم اللہ نے بعض علماء کے حوالے سے نقل کیا فرماتے ہیں کہ جس بستی میں عالم نہ ہو اس بستی کے لوگوں پر ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے کہ ایسے مقام پر چلے جاؤ جہاں علماء موجود ہو ورنہ یہ شیطان تمہیں ور کر بربادی کے دھانے پر جھونک دے گا کر یہ در حقیقت ایک انسان کی ذات اور ایک انسان کے معاشرے کے لیے بہت بڑی افادیت کا راستہ ہے اور افادیت کا ذریعہ ہے اس لیے علم کے ساتھ کسی نہ کسی طور پہ نادا جوڑ دینا چاہیے ہر شخص کو ایک انسان اگر اپنی کامیابی کی واضح تصویر دیکھنا چاہے تو وہ تصویر اسے علم کی کسی خدمت پہ دکھائی دے گی کتاب و سنت اللہ تعالیٰ کی وحی ایک ایسا ذخیرہ ہے اس میں ہر شخص کا ذکر موجود ہے سلیمان ابن عبد المالک ایک عموی حاکم تھے امیر المومنین تھے مدینہ منورہ ہے تین دن قیام کیا اور پوچھا کہ یہاں کوئی تابڑی ہے کوئی ایسی شخصیت جس نے صحابہ کے کی زیارت کی ہو ان کا اپنا شمار اطباہ طاوہ میں ہوتا تھا تو کوئی ایسا تاب جو صحابہ گرام کی زیارت سے مشرف ہو چکا ہو تاکہ اس سے ملاقات کریں اور اس سے نصیحت لیں کیونکہ یہ زیارت کا سلسلہ بڑا خوش آئند ہے نبیر اسلام کی حدیث صحیح بخاری میں کہ فی من الناس لوگوں کی ایک جماعت جہاد کے لیے نکلے گی تو پوچھا جائے گا سوال ہوگا حلفی کم منصاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا اس جماعت میں نبی رسلام کے ایک صحابی ہے کوئی ایک صحابی جواب ملنے کا کہ ہاں ایک صحابی ہے اور وہ فلاں شخصیت اللہ لهم تعالیٰ صحابی کے موجود ہونے کی برکت سے اس جماعت کو فتح دا فرمائے گا اور کامیابی سے ہم کنار فرمائے گا ثم فی من اجرس بڑھ ایک اور جماعت نکلے گی جہاد کے لیے پوچھا جائے گا حلفی کو من رہا من صاحبہ رسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تمہارے اندر ایسی شخصیت ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی زیارت سے مشرف ہوئی ہو جواب دینے لگا کہ ہاں فلاں ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخصیت کی برکت سے اس جماعت کو بھی فاتح قرار دے گا اور نصرت اور تائید سے مشرف فرمائے گا یقیناً صحابہ اور تعابین کا وجود بڑا بابرکت ہے یہی سوال سلیمان عبد المالک نے کیا مدینہ منورہ میں آ کر کہ کوئی تابعی شخصیت ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو تو ایک شخصیت جس کی کنیت ابو حازم تھی ان کا ذکر ہوگا وہ شیخ معمر عمر رسیدہ اب تک موجود ہے جو صحابہ کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں تو ان سے انہوں نے ایک مجلس کی بہت سی باتیں پوچھی بہت سے دروس ان سے لیے ان کی بہت سی باتوں پر روئے ایک بات یہ بھی پوچھی کہ یا لیدنی تو مالی عند اللہ کاش میں یہ جان سکوں آج کہ اللہ کے پاس میرے لیے کیا ہے اللہ تعالی کے پاس میرے لیے کیا ہے کاش آج میں یہ بات جان سکوں ابو ہاضم نے فرمایا کہ نفس کا کہنا کتاب اللہ اگر یہ جاننا چاہو چاہتے ہو تو اپنا آپ کتاب اللہ پر پیش کر دو اپنے نفس کو اپنے کردار کو عقیدے اور عمل کو کتاب اللہ پر پیش کر دو کتاب اللہ تمہیں جواب دے گی کہ تمہارے لیے اللہ کے پاس کیا ہے اس نے کہا کہ یہ کام میں کہاں کر سکتا ہوں ابو حازم نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ کا ایک مقام تمہارے سامنے رکھتا ہوں اپنے آپ کو پیش کرو اور دیکھو تمہاری تصویر کہاں نظر آ رہی تم کہاں فٹ ہو رہے ہو بتایا کہ بتاؤ کون سا مقام ہے فرمایا کہ انل ابرار نفی نحیم و ان نل فجار نفی ابرار لوگ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے اور فجار جہنم میں جائیں گے دونوں قسم کے افراد کی تصویر یہاں موجود ہے پڑھو اور دیکھو میں کہاں فٹ ہو رہا ہوں ابرار برن کی جمن مانا نیک ابرار وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہتے ہیں ہمیشہ مثلاً مسجد میں آنا اذان کی آواز سن کر کی اللہ اور اس کے رسول کی ہدایتر نماز پڑھنا کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے ہے بھی اور نہیں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ان کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمودہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے باپ دادا کا ہوتا ہے اپنی قوم برادری کا ہوتا ہے یہ لوگ اگر یہ نمازی مگر اللہ رض کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہے اللہ رس کے رسول کی اطاعت میں وہ ہے جو اذان سن کے مسجد میں آئے اور نماز پڑھے بالکل ویسی جیسی اللہ کے رسول نے پڑھی یہ ابرار ہے جن کا ہر عمل ابتدا سے انتہا تک اللہ رز کے رسول کی اطاعت میں ہے یہ جنت میں جائیں گے وہ ان الفجار الفی رحیم اور فجار یہ فاجر کی جمع ہے اور فاجر وہ شخص ہے خرج من اللہ بھی خراجہ بتاحت رسول ہی جو اللہ رس کے رسول کی اطاعت سے خارج ہو جائے نکل جائے مسجد میں تو آ گیا نماز شروع کر دے مگر نماز اللہ رس کے رسول کی اطاعت پر نہیں ہے اپنی مرضی کی اپنی خواہش کی اپنے خود ساختہ فرقے کی تعلیم کے مطابق یہ اطاعت تھوڑی استدایت ہے حج کرنے چلا گیا اللہ رس کے رسول کی اطاعت میں ہے حج کیسے کیا اللہ رس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں اپنا طریقہ لے کر گیا اپنے بڑوں سے پوچھ کر فلا مقام پر یوں کرنا ہے فلا مقام پر یوں کرنا ہے حالانکہ کچھ بھی کتاب و سننے سے ثابت نہیں ہوتا تو حج تو کر رہے مگر یہ شخص اللہ کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہے اطاعت سے خارج ہے یہ ابرار اور فجار ابرار جنت میں جائیں گے اور فجار جہنم میں جائیں گے اللہ تعالی کے پاس قیامت کے ذریعے دو چیزیں ہیں جنت اور جہنم اور جنت اور جہنم کے ماں پہ تیسرا کوئی مقام نہیں ہے کوئی آپشن نہیں جنت ہے یا جہنم فرمایا کہ اپنے آپ کو اس مقام پر پیش کرو کہ تم کس طبقہ میں آتے ہو ابرار کے یا فجار کے ہر شخص اپنے آپ کو جانتا ہے اور یہ کتاب اللہ کی خاصیت ہے کہ اس میں ہر شخص کی تصویر اپنے آپ کو تلاش کرو گے تو کہیں نہ کہیں ڈھونڈ نکالو گے اور کہیں نہ کہیں پالو گے تو آج تم جان سکتے ہو کہ تمہارے لیے اللہ تعالی کے پاس کیا ہے اور اس تعلق سے علم کا راستہ سب سے برکزی د اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین اور آپ کی احادیث بھی تو لوگوں کے لیے آئینے کے حیثیت رکھتی ہیں حدیث رسول میں بھی اپنا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے جیسے آئینے میں دیکھتے ہو کوئی شخص اگر جاننا چاہے کہ اس کو اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ راست تعلق ہے یا نہیں تو ایک حدیث کو پڑے جان لے کر فرمایا کہ وراثت المبیا کی اڈاما ہی انبیاء کے وارث ہیں اور یہ تعلق کی سب سے مضبوط شکل کیونکہ وراثت یہ قرابت کے قانون پر ہوتی فوت ہونے والا فوت ہو گیا اس کا باپ بھی ہے اور دادا بھی ہے باپ وارث ہوگا دادا وارث نہیں ہوگا حالانکہ درمیان پودا محروم ہوگا حالانکہ ایک واسطے کا فرق ہے یہ وراثت کا قانون ہے جو خرابت داری کے قاعدے پر ہے تو انبیاء کے وارث کون ہے بڑی بڑی جماعتیں موجود ہیں طبقے موجود ہیں عباد ہیں زہاد ہیں مجاہدین ہیں ثقافتیں کرنے والے ہیں ذکر کرنے والے ہیں مگر فرمایا کہ ان میں سے انبیاء کا وارث کوئی بھی نہیں انبیاء کے وارث صرف اور کرام کے تو امبیا کے ساتھ تعلق یہ علم کی صورت میں ہے وَلَا درہم وا دینار علم اَنْبِيَاءَ کا ترکا در ہمار نہیں بلکہ علم من آخد وافر جس نے اس علم کو سمیٹ لیا اس نے دنیا کی سب سے قیمتی متاح کو سمیٹ لیا اس سے قیمتی متاح کوئی بھی نہیں تو امبیا اللہ کے نمائندے ان کے ساتھ جڑ جانا ضروری تو ہر شخص اپنے آپ کو پیش کرے انبیاء کی ذات پر کہ میں انبیاء کے ساتھ منسلک ہوں یا نہیں اس کا سب سے قوی راستہ علم ہے کہ علماء انبیاء کے بارے سے اور کوئی شخص اگر یہ جاننا چاہے کہ انبیاء سے ناتا جوڑ کر اللہ کی رضا اور محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ میرا تعلق کیسا کوئی حصہ ہے یا نہیں وہی حدیث پڑھتے میں خیر فقر ہو فدین اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی اپنی محبت اور رضا اور اپنی چاہت کے فیصلے فرما لے اللہ اسے کیا دیتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور دین کا پیلن دیتا ہے تو رسول کے ساتھ تعلق بھی علم کی اساس پر ہے اللہ کی نظار محبت کا حصول بھی علم کی اساس پر ہے اور کوئی شخص اگر یہ جاننا چاہے یہ معلوم کرنا چاہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کا سفر جاری ہے قدم بھی قدم اٹھا رہا ہے ہر قدم اٹھانے والا اس کی دو میں سے ایک منزل ہے جی مسلم کی حدیث کے مطابق کہ لوگ چلتے ہیں سفر کرتے ہیں فباعی با اپنے آپ کو بیچتے ہیں تو او دے کہ او بھی تو یا تو اپنے آپ کو جنت کی قیمت کے حفظ بیچتے ہیں یا پھر جہنم کی قیمت کے حفظ ہر شخص چل رہا ہے سفر کر رہے کہ دین پر چلنا ایک سفر ہے قدم اٹھانا ہے تو ہر شخص یا تو جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے آپ اگر جاننا چاہیں کہ آپ کے قدم کس طرف جا رہے ہیں تو آئیے اپنے آپ کو ایک حدیث پر پیش کیجیے رسول اللہ صلی کا فرمان منسلہ کا طریقہ جو شخص ایک راہ پر چلے اور چلتا جائے مسلسل مسافر ہو مسافر سے مراد نہیں کہ بس چلتا ہی رہے اگر وہ سفر کر کے کسی مدرسے میں بیٹھ گیا کسی دینی درسگاہ میں بیٹھ گیا تو اس کا وہ بیٹھنا سفر ہی شمار ہوگا اور اس کا چلنا ہی شمار ہوگا وہ اس کی کوشش اور جدوجہد ہی شمار ہوگی تو رمایا کہ جو شب سے ایک راہ پر چلے اور وہ راستہ کس چیز کا ہو طلب علم کا ہو سفل اللہ لہو بہی طریقا ادھر جنت تو اس کے وہ قدم جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ جنت کی طرف جا رہا ہے تو ہر شخص کا سفر جاری ہے گھر بیٹھے بھی ہر شخص مسافر ہے اور اس کے سفر کی دو ہی صورتیں ہیں اور دو ہی نتیجے جو جنت یا جہنت اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ آپ کا سفر کس طرف ہے اور آپ کے قدم کس طرف اٹھ رہے ہیں تو نبی اسلام کی حدیث پر اپنے آپ کو پیش کرو یہ ایک آئینہ ہے اور یہ آئینہ آپ کے اٹھے ہوئے ایک, ایک قدم کو گن کر دکھا دے گا کہ جو شخص ایک راہ پر چلے اور وہ راستہ طلب علم کا ہو اللہ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور در حقیقت وہ انسان طلب علم کے لیے نہیں بلکہ طلب جنت کے لیے جا رہا ہے اور کل موت آ جائے گی کوئی شخص اگر یہ جاننا چاہے کہ کوئی ایسی نیکی چھوڑ کر جا رہا ہے جو نیکی قیامت کے قائم ہونے تک اس کے لیے اللہ کی رضا اجر کی بہتاط کا باعث ہو اور وہ نیکی ایسی کارآمد ہو کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالی اجر کی بارشیں پر سادھا رہے رضا اور محبت کی بارشیں پر سادھا رہے کوئی ایسا عمل اس کے دامن میں ہے کوئی ایسی نیکی اس کے نانا اعمال میں ہے ہاں تین نیکیاں ہیں رسول اللہ سب نے فرمایا ادامات انخذا ان جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے عمل رک جاتے ہیں نماز روزہ حج ذکر اللہ جو بھی عمل اس نے کیا ان کا ثواب تھم جاتا ہے اللہ تھا سوائے تین اعمال کے ان کا ثواب ملتا رہتا ہے ملتا رہتا ہے ملتا رہتا ہے ان کا ثواب جاری رہتا ہے کون کون سے وہ تین عمل نمبر ایک صدقہ جاریہ کوئی ایسا کام کر گیا کہ جب تک وہ کام باقی ہے اس وقت تک اس کو ادر ملتا رہے گا مسجد بنا گیا مسجد کی تعمیر میں شامل ہو گیا جب تک وہ قائم ہے اس کا ادر اس کو ملتا رہے گا اور نمبر دو نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے بلکہ نیک اولاد جو ہے اس کی تربیت کی عکاس ہے تو ان کی ہر نیکی والدین کے لیے قابل قبول اور صدقہ جاریہ ہوتی نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مجسمہ صدقہ جاریہ اور تیسری چیز کیا ہے او تارا کا علم یوں دفاع جو اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے جس سے دنیا نفع اٹھا رہی وہ کتاب لکھ لکھتے کوئی شاگر تیار کر دیے کوئی ایسا اس کا درس جو چلتا جا رہا ہے اور دنیا سنتی اور مستفید ہوتی جب تک یہ سلسلہ قائم ہے اس وقت تک اس کو اجر ملتا رہے گا تو علم کا راستہ بڑا عدیم شان راستہ ہے بڑا عدیم شان ان احادیث میں انسان بخوبی اپنی تصویریں دیکھ سکتا ہے کہ میں اس شریعت میں کس مقام پر فائز ہوں طالب علم کا راستہ سب سے عظیم اور بہترین راستہ ہے اور اس سے کسی نہ کسی طور آپ منسلک ہو سکتے ہیں ابو تردا نبی کے صحابی فرمایا کرتے تھے کہ چار میں سے ایک انسان بن جاؤ پانچواں کچھ نہ بننا عالمن او متعلق او مستن ولاک خام سے <سَبْتَحْلِك> متعلق یاد ہو عالم بن جا اگر عالم نہیں بن سکے وقت گزر گیا تو متعلق کہ طالب علم بن جا کسی مدرسے میں چلے جاؤ پڑھو اگر یہ وقت بھی نہیں رہا تو مستمع مستب عین یا پھر علم کا سننے والا بن جب علم کے سماع کا شوق دروز میں پہنچو سنو جمعے کے خطبے کے لیے جلدی پہنچو اور جہاں بھی علم کے سوا کی کوئی نہ کوئی صورت ہو وہاں پہنچو تکبر نہ بنو کہ میں تو بڑا سرمایہ دار ہوں میرے لیے وہاں جانا مناسب نہیں ہے جہاں غورا بار فقرا یا اور مساکین بیٹھتے نہیں یہ شوق اپنے اندر پیدا کرو جہاں قاد اللہ اور قاد رسول کی برساتیں برسیں وہاں پہنچنے کا شوق ہو حاضری کا شوق ہو ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ سب نے فرمایا تھا آپ کے بجلے سے علم جاری تھی ایک شخص قریب آ گیا جگہ بناتے بناتے آپ کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا اس میں سما کا شوق تھا رسول اللہ سب نے فرمایا واہ فا واہ یہ شخص قریب آ کر بیٹھا در حقیقت یہ میرے غریب نہیں آیا بلکہ اللہ کے قریب آیا اور اللہ نے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ ملا لیا اپنے ساتھ جوڑ دیا یہ سما کا شوق ہے اس کے دو ساتھی اور بھی تھے ایک شرما کے آگے آنے سے پیچھے ہی بیٹھ گیا لیکن بیٹھا ضرور اللہ سے منہ پھیرا اللہ نے اس سے ایراز کر لیا اللہ نے اس سے ایر کر لیا اضا مرڑ تم میرے یاد نہیں چلنا فرمایا کہ جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ نہ کچھ چر لیا کرو کچھ نہ کچھ کھا بھی لیا کرو صحابہ نے پوچھا کہ جنت کے باغیچے کیا ہیں فرمایا کہ حلق و ذکر وہ حلقے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو اور علم کی بارشیں برسیں جہاں قال اللہ اور قالد الرسول کی صدایں گونجیں حد ثنا اخبر کی گلکاریاں جہاں گونجیں وہ جنت کے باغیچے ہیں شیخ الاسلام فرماتے ہیں عم بنو یا طالب علم بنو یا علم کا سننے والا بنو اور چوتھی صورت اور محبت علم سے اور علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ ان کا احترام ہو ان کی تعلیم ہو ان کی حبت کا اعتراف ہو اور ان کے ساتھ محبت ہو فرما کی چار صورتیں ان میں سے کوئی پیدا کر لو پانچ ماہ کچھ نہ بننا ورنہ برباد ہو جاؤ گے یہ مدارس علم کی بقا کا ذریعہ ہیں علماء ہماری روحانی حیات کے ضامن ہیں اللہ کی توفیق سے ان کے ساتھ ڈال ان کے پاس بیٹھنا ان سے علم لینا ہماری سب کی ضرورت ہے ہم دعا کہ کلار و عزت ہمارے علماء کرام کی زندگیوں میں اور ان کی صحتوں میں برکت ادا فرمائے اللہ نے اداروں کو قائم و دائم رکھے جہاں علماء تیار ہوتے ہیں اور دنیا میں تو و سنت کا پیغام پہنچا رہے ہیں بلکہ ایک افسوس ناک خبر یہ بھی ہے ہماری جماعت کے عظیم دائیں عظیم عالمِ دین شیخ ابراہیم بٹی حافظہ اللہ, اللہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے وہ شدید عدیل ہیں ان پر اچانک کل فارج کا حملہ ہوا اور, اور حفاظت فرما یا اللہ یہ روحانی معائن جو اس امت کا روحانی علاج کرتے ہیں راہ العالمین ان کی حفاظت فرما ان کی صحت میں ان کی عمر میں ان کے علم میں ان کے مال و جان میں برکت یا فرما اور ان کی حفاظت فرما فرم باہر الحمد اللہ ایک سوال ہے کہ عورت کا پرفیوم لگانا کیسا ہے اس کی دو حیثیت ہے ایک گھر میں پرفیوم لگانا اپنے شوہر کے لیے یا اپنے شوہر کی موجودگی میں یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحق ہے جس سے اور شوہر کے لیے کشش ہوگی اور جاذویت ہوگی اور محبت میں اضافہ ہوگا ظاہر ہے کہ تعافن سے ہر شخص نفرت کرتا ہے اور اگر بیوی بی گھر میں متعارف ہو بدبودار ہو یقینا شوہر اس سے دور ہوگا یہ مستحصل لیکن ایک عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا یہ ناجائز اور حرام ہے نبی الاسلام کی حدیث موجود ہے کہ آپ نے عورت کو معطر ہو کر گھر سے نکلنے سے منع فرمایا اور بلکہ یہ بھی حریض اشارے ملتے ہیں کہ جس شخص نے خوشبو لگائی اور گھر سے باہر نکلی جس جس مرد کے ناک میں خوشبو پہنچی گویا اس مرد نے اس سے زنا کیا ہے اتنا بڑا یہ و بال ہے تو اس سے پھر احتراض کرنا چاہیے بہت سے ساتھیوں نے اپیل کی ہے کہ ہمارے مریضوں کی صحت کی دعا کی جائے بالخصوص محترم شیزی الرحیم پٹے حافظ اللہ ان کی صحت کاملہ دائمہ کے لیے دعا کریں اللہ تعالی ان کو صحت عاجلہ دائمہ اور کاملہ عطا فرمائے اور ایک اور خاتون رحیمہ محمد ان کی طبیعت ناساز ہے ان کی صحت کے لیے دعا کریں اور جن جن ساتھیوں نے دعا کا کہا ہے سب کی صحت اور عافیت کے لیے آپ دعا کیجیے اللهم ارحمكم صيحه كامله عاجله قضاء ربنا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله نفسنا من شر نفوسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشرعه لمحدثاتها وكل مدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يذع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ذل وغضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤخذنا إن نسيناه واختأنا ربنا ولا تحمل علينا قصرا كما حملته وللذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقف لنا به بعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب الخوف رحمك انت خير الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بجعلنا منهم باخذ من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت الصبير علي وتوب علينا الرحيم برحمتك يا رحم الراحمين وصل الله على النبي